दर्शनीय श्री संत महात्मा ने इस बात को प्रमीजला tutta कर डाला है 20 साल पसीदेर के खसमलांदि का इंतजादी अशराफ मुस्लिम अल्लाह के पीर और सैयद अली जिगने मुहम्मद और उनके اصحاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وتعالى أما يحبكون تنزل الفلايكة من الروح من أمره لا يجاء من إفاده أن أنزلوا أنه لا إله لا بالحق تعالى أما يحبكون خلق الإنسان من مین تصر ہوتا بل جو ہے یہ بھی ہجر سے کہتے ہو سنجوتا ہو رہے مسلجہ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں پہلی پہلی جو ہے اسی میں سب سے پہلی بات جو ہے اللہ اللہ کا گیا جنگی ہے تو آنا تو آنا ہم لاگ اور بلند ہے جس اس کا بناتی ہے لیکن آپ نے سورت کی آخری آیا تو یہی اس بات کے ہے واقب ریا اس کے بعد لیکن ربز ہے کہ لیکن سوا مالی آگے اس لیے ان تحقوں کے لوگوں اللہ کا فرمانے کا بھی وقت ہوئے پرانے مقدس میں جتنے ایسے واقعات بنا تھا اصابل جنگ بھی جنس بھی پکارے گی لیکن آگے پکارا نہم نہ لیکن ہاندی میں سنا یعنی یقینی بات ہے لگ بھگوانے کی کوئی کی ہو گئی جنت والے جنت میں جنت میں چڑی اس میں کسی کو مومن کو شک نہیں ہو اس لیے یہاں بھی چلنے کہتے تھے نا اللہ <سؤال> اور یہ آپ کا اللہ <سؤال> تعالیٰ یہ اپنی واہ شروعات کے وی ایمان ہے یہ رو ہی جیسے قرآن جو ہے وہ روح ایمان ہے روح جیسے جان کے لیے ہے اسی طرح جماعت اسی طرح روح کا نام جو ہے جلی کا نام یہ روح ہے چونکہ وہی وہ دری آئے نا بھائی کا So نے کیا تو اللہ کی فرمائیں کہ اللہ ہم نے جس مدد میں کیا بڑے آدمی پہ پران کا ایک یتیم ہوئے وہ اللہ کے بہت اچھی ہماری بہت ہی ہے اور اس کے بعد ہمیں ہم کے مطالعے ڈرائے کہ اللہ کے سوا کوئی کا براہ کریں عذاب سے ڈ اللہ کے پیرم براہ کرم اللہ راس مانو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اپنی حکمت سے بلند بالا ہے اور راج بناتے ہیں ہر کل انسان میں انسان کو پیدا کیا ہے پانی سے فائدہ ہوا حسین دیل. اور جب بڑا ہو گیا تو جھگڑا بھی بن گیا کھلا جھگڑا کام تاکہ امبیا کے ساتھ جیسا ہڈی حتن سے محمد دی دیکھے ہوتے. تو اور بھی نہیں کہ کس کی ہڈی ہے تو یوگاس کی ہم نے یہ بھی اٹھے کہ <laughs> اور خوب مار کے بڑھا دیا یار یہاں یہ بھی جھتی. تو اصل میں یاد رکھو کہ موت کا انکار تو دنیا میں کسی نے نہیں کیا دنیا میں یہ پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ملک ہیں انبیاء کے من کے ہیں صحابہ کے منکر ہیں آتے بیت کے من کے ہیں اور یا ملک ہیں لیکن موت کا منکر ہو اطرا کے کافل جو ہے وہ بھی یہ کہتے تھے نبو تو بن رہا ہے ہم مرتے بھی ہیں ویسا بھی ہوتے اٹھیں گے نہیں دوبارہ لیکن موت مانتے مانیہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو آج تک کوئی انسان نہیں ہے اور موت جو ہے یاد رکھے کہ ان کو شکار پتہ ہی کیا ہے کہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے وہ کہتے تھے جی کہ آدمی بھر گئے مٹی میں بڑھ گئے اچھا دنیا میں توڑ آئے بارشیں آئی سین آئے برساتے آئی نانے بہتے رہے کمرے کھل گئی ہڈیاں رُل گئی کوئی کہیں چلی گئی کیسے پتا لگے گا کہ یہ بولی بکی کی مٹی اور ہے ان کو یہ خیال ہے اور جو پڑھے لکھے فلاسفہ براہدہ لگا دے گا ان کو ایک اطلاع ہی ہے وہ کہتی ہے کہ انسان بنا ہے ابا عناصر سے مٹی سے پانی اور آپ اور یہ کہتا ہے کہ اگر جن کو کل میں ڈال دیا جائے تو پھر اس کو ارے دا نکیے کیا ماننا آپ ولاس میں پانی ہے آپ اس کو دریا میں ڈالتے پھر کہیں کہ وہی پانی کا ہو جو وکاس میں جائیے نہیں اس کو آپ نے مٹی کو اٹھائی اور مٹی کے ڈھیر میں ڈال دو اب وہی مٹی نکالو یہ مجھ کو آپ نے اشورہ کیا ہو اب کیا ہی آگ نکالو تو یہ نام کیونکہ کیوں کہ جلد مل گیا اور یہی کا کہ بندہ جب مر جاتا ہے اور وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو اس کا جو مادہ ہے مٹی کا وہ مٹی میں ڈل جاتا ہے اس کے اندر جو مادہ ہے ہوا کا وہ ہوا میں مل جاتا ہے جو آگ کا وہ آگ میں مل جاتا ہے اور اسی طرح اللہ وہ تو اپنے اپنے میں جاتے ہیں پھر یہ دوبارہ کیسے آئے گا یہ قدرت کو بھی بندے کی قدرت میں معروم کرتے ہیں کہ ہم جب بھی اللہ نہیں کر سکتا حالانکہ گلزارہ رکھنا مسلم یہ ہمیں دیتا ہے کہ کیسے دوبارہ رکھنا ہوگا نسل کا ہو کیا کہ میں نے اس کو ادم سے نکالا ہے اور ایک حقیقت گندے پانی سے پیدا کیا تو میں دوبارہ پیدا کرنے پہ قاتم نہیں ہوں اس لیے اللہ دوبارہ محلوا میں کل کے محروب کے آگے اس کو پتا ہے کہاں اسی لیے صحیح حقیقت قیامت قائم ہونے سے پہلے چالیس دن تک پوری دنیا میں بس کی اور اس بانی کے بعد سی رہی اور ذریعے اللہ جس کی کہاں مٹی ہے ہڈی ہے جناب اس کے بعد اللہ حکم دیں گے وہ سل پھونکے گا جو سل فون کے بھائی کا سب کٹ کے فریں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو پہلے ہی بناتے پھر پیدا کرتے پھر تمہارا بھی کہتے اور اللہ نے بننا بنو کو بھول جاتے ہوتی اور اللہ نے ہمارے لیے جانور پیدا کیے کہ کالے ہیں بکریاں ہیں یہ کیوں ہیں؟ کہ ان کی بھی فائدہ اٹھاتے ہو گرمی حاصل کرتے ہو اور دیش کے فائدے بھی اٹھاتے ہو اور بال جانا کر کے تو کھاتے بھی ہو اور گھر والا بھی آ جا جو مہینت ہو اور تمہاری بھی ایک فنگر بھی ہے کہ جب بال جاتا ہے واپس آتا ہے چلنے کے لیے گیا واپس آ گیا تو مالک کتنا خوش ہوتا ہے کہ سب مال بال کے سامنے آ رہے ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ بار برداری کا مسئلہ لیا مت سارک اللہ نے یہ بھی خیال دیا تھا کہ تمہاری بوجھ برداشت کر کے جاتی سامان اٹھا کے وہاں تک پہنچے جہاں تک تم بھی پہنچ سکتے ہوئی رب تمہارا رام بند بڑی محربانی کرنے والے ہیں سہمت کرنے والے ہیں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ نے ایک اچھی بات کہی اس نے کہا کہ دیکھو اللہ کی ہر نعمت ہمارے ہے ہم صرف اللہ کے لیے الگ الگ معلوم کیوں کچھ میرے لیے صرف تو میرے لیے لیکن یہ دیکھو کہ اللہ کی ہر نعمت میری فرمداری کر رہی یہ صرف بندہ ہے اللہ کی کا فرم <coughs> تو کسی نہیں ہے ہمیشہ تو اب اللہ بات میں آیا میں فرمایا سب نام کو جو کہتے ہیں کہ اس میں اسا ادھال شاہ کے فیسا ہے اللہ افراد اسٹاق جلو سباہ جلو معدادا مائچی اول یقین وطالہ اکتنا بساعت خبر دی ہے استعمال کیا ہے شکم کا بل کیا کریب آ گئی چار دو ٹکڑے ہو گیا ایک تو چار دوس میں وہ الگ ہے اور جو چیز جہاں ہے یعنی ہو سکتا ہے اور اللہ کی طرف میں جل ہی کرتے ہیں مطلب اگر ہمیں مت مک نظر دیا ہوتا آ جاتا ہے سر اور ادال جب بھی آئے گا تو اچانک بھگنے نہیں جانتے ہے کہ حضر کی ایک تصویر اور لکھی ہے اللہ کے بڑا ایک اور تو یہ میں ہے کبل نہیں ہے جو ایمانداری نہیں وہ جلدی کرتے ہیں اگر کے بارے میں مومن وہ اللہ کے عذاب سے دربے والے ہیں جانتے ہیں کہ کیا بدحق ہے بارے میں بہت بڑی میں پڑے ہوئے مقابلے مولانے ائی سایو سلسم سنگن جیسے اور سی طرح کیا ہوتا جائے گا سماج سن مغنا منا دن بھی آواز آئے گی آواز ہماری تیاری سے تیاری سنگل ادا میمیاں بھی سکے گیمت آ جائے گی متن نہ لیکن اس کو اس سے پانی پینے کا موقع بھی نہ ملے گا حل بڑا نہ کروں کوئی آدمی کا ہے کہ پینے سے پہلے کیا بت غائب ہو جائے گی روپ ہی مہاپا سیوا اوسان اس کے بعد اللہ نے اپنے دردی سرپا کے نیام کی اور اللہ نے ان کے شرک سے نبی جو اللہ کے سوا کے عیر جی کی عبادت کرتی ہے اور ورن کر یعنی قیامت کے انکار کے بنا رہے یہ بھی تو اللہ ہے جب اللہ نے بنوا ہاں ہے بس صحابہ نے بہتوالم رام دے دو سندر نام سندم سے حل کیا سوتا ہے پہلے ان پر زمانہ تھا لیکن ابد اللہ, اللہ اسلام کو بڑی طاقت دی ہے ختوحات ہو رہی ہے پورا ختم ہو گیا ہم لانے گیموں سے مارے گئے بیت البان کھڑے ہوئے ہیں لیکن اب, آب بھی آپ کے بدن پر جو کپڑے اور پٹاخیاں لگی ہوئی ہیں تو ہماری گزارش یہ ہے کہ کم سے کم ایک دو جوڑے تو ایسے ہونے چاہیے نا کہ جب کوئی باہر کے وفد کے روز ملنے کے لیے آئے تو آپ پہنتے حضر السکرائے کیا بات ہے؟ اللہ کا وشتہ جو ہے جس نے سول بھولنا ہے سباب اور منہ رکھا ہوا آسمان کے کی لچھیلا کیا ہوا ہے میں چاہیوں کہ کب حکم ہوتا ہے کہ میں سول پتہ ہی نہیں تو ہم کپڑے بناتے رہے لباس پہنتے رہے اللہ کے بخیر لباس کیا ہے ایک سیکنڈ میں جب یہ بھلا ہو جائے ان چیزوں کا کوئی فکر تھا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی کو کبھی گمار نہیں ہونا چاہیے اور یہ جی تاریخ کم ہوگی نہیں انڈا ہو نہیں اللہ نے ہوگا ہم دے دیا بس اور جب آئے گی پتہ بھی نہیں چاہے گا اللہ بارد.